حافظ عبد الرزیز عمری مدنی صاحب سے آپ فطرے خادیانے کے مستعلک الحمد للہ انہیں بڑے اچھے انداز میں اس فطرے کی خطرناکی سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا یہ بت سمجھیے کہ صاحب بہت یہاں خادیاں یہ اتنے نہیں ہے ہیں یہاں بھی چھپے ہوئے ہیں یہ لوگ اصل میں یہاں سے ان کا ہمیشہ ویب سائٹ چلتے رہتا ہے ان کا پروگرام چلتا رہتا ہے چینل ان کا ان کا چینل چلتا ہے بنگلور تک بنگلور میں بھی کافی ہے جیسا کہ میں نے کوڑم بانٹا کوڈم باٹر میں ان کا سینٹر ہے جہاں میں رہتا ہوں افسوس اس بات کا کہ لیکن حیدرآباد کے لوگوں نے ایسا ان کو تنگ کیا کہ جگہ وہ لیے تھے گراؤنڈ وہاں بجلی کاٹ کیا نہیں دنیا بھر سے ان کے درجہ لاتے ہیں ہر جگہ سے ان کے دجا لاتے ہیں ان کے کانفرنس میں تو حیدرآباد میں بہت مضبوط ہیں وجے واڑا سے لے کر ویساخ تک دو لوگ بہت ہی ایکٹیو ہیں ایک تو خادیانی اور دوسرے کرسچن پورا بلڈ یہاں سے وجے واڑے سے لے کے ویساخ تک بہت ایکٹو ہیں لوگ مال پیسے کی تو کوئی بھی ان کے پاس کمی نہیں اتنے خطرناک لوگ ہیں اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا یو این او کا سب سے پہلا انوائر تھا ظفراللہ خا پاکستان کا سب سے پہلا نمائندہ یو این او کا تھا ظفراللہ خاص کا کمبک اس کو بنایا تھا تو اس وقت جب پاکستان تقسیم ہوا محمد علی جناح کو کیا معلوم اسلام پورے قادیانی لوگ پاور میں تھے پاکستان میں. برو زبردست تھے مودی جی صاحب نے ان کے فتوا دیا کہ اس سے غیر مسلم کھلا ہے اس سے پہلے مولانا محمد حسین بٹانوی رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلا فتوا شائع کیا اور پورے ہندوستان کے ہن کی عالب صلیمان کے دستخطوں کے ساتھ شائع کیا تھا کہ یہ پورے کافر ہیں کادیاانی مرزا احمد غلام قادیانی کو ماننے والے لوگ کافر ہیں تو مودی جی صاحب کو پھانسی کی سزا ہو یہ انیس سو چھپن کے پاس ہو گئی غالبان کہ اس کو پھانسی دینا تھا یہ سب خادیانی کو کافی کرتا ہے بھائی سے کور میں تھے وہ لوگ اس لیے کہ زفر اللہ خان صاحب کو لا سب جتنے لوگ تھے سب ایسے تھے سب خادیانی تھے چھپے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے ویسا یہ کم وقت تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب ان کا جو کا جنازہ تھا آیا لیکن جنازے کی نماز نہیں پڑا جا کے کنارے کھڑا ہو گیا لوگوں نے پوچھا نماز نہیں پڑے گا कहाँ के साहब मुझे मुसलमान नहीं समझता उन्नीस सौ छहत्तर में मुझे याद पड़ता है भुट्टो के जमाने भुट्टों के जमाने पूरी दुनिया से यह राब आल इस्लामी की तरफ से बदमाशाही हुआ की पूरे कादयानी कहा है ये भुट्टों के जमाने में फैसला हुआ पूरी दुनिया का आज तक نے بھی اپنے نام سے حج نہیں کرتا اور انشاء قیامت تک نہیں کرے گا بہت ہی زہر ہے بہت زہر ہے نام ان کے کتنے اچھے پیارے پیارے ہوں گے بالکل مسلمانوں کے نام یہ کمبک کا تھا کہ قرآن میں میرا ذکر ہے نا یا تیبات اسم احمد یا عشار اسلام بول کر گیا نا تو میرا بات احمد پیغمبر آئے گا میں احمد ہوں بے حو تیرا نام مرزا غلام احمد ہے احمد کا ہے تیرا نام ایسا دھوکہ دیا کتنے بڑے بڑے لوگ دھوکا کھا کے کھادیا نہیں بن گئے نوجودہ لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں اتنا نہیں کسی لڑکی سے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تیری بیٹی سے اور اس سے لڑکا پیدا ہوگا کھلا ہوگا کھلا سال تک مر گیا اس سے دوسری شادی ہوئی اس سے بچے ہوئے سو ہوئے وہ کھادیاں چھوڑ کر بھاگ گیا کہ اتنا بڑا اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ خادیانی کوئی معمولی چیز ہے بہت بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں جن کو انگریزوں نے پیدا کیا فائنانس بھی وہی کرتے ہیں اس ستنے کے متعلق مودی صاحب ابھی آپ کو آگاہ آگاہ رہیے اور آپ سمجھے کہ مرزا غلام خادیانی اسلام کا नंबर نمبر ایک ہے اب اس کے پروگرام کی آپ کی تقریر ہے ہمارے جناب کومر خان صاحب کی انگریزی میں تقریر ہوگی آپ حضرت سے برسات کا کرسیاں بھی خالی ہو گئیں اگر آپ لوگ سب نزدیک نزدیک بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی گرمی لگے گی پہلے گھر بیٹھے تو اگر سردی لگتی ہے نزدیک نزدیک بیٹھے تو گرمی لگے گی ان شاء اللہ یہ آخری پروگرام میں اس کار پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے برادر عمر خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آخری کا آغاز کریں انشاءاللہ.